شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام اچھا حضرت نصاب شروع کرنی ہے نا رابطہ سورہ نصاب آل عمران سورہ آل عمران نے سورت بکرا کے چار مضامین کی تفصیل تھی توحید رسالت جہاد اور انفاق اب سورہ نساء میں پانچویں مضمون یعنی امور انتظامیہ کی تفصیل اور ایک امر مصرح کا بیان ہے تو میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح صورت خاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ اسی طرح سورت بکرہ بھی سارے قرآن کا خلاصہ ہے دیکھو امور انتظامیہ تھے نا سورت بکرا میں تو یہی آد ہیں خلاصہ سورہ نسائے صورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ ابتدا سورہ سے و لطف لحم ذیل ضلیلہ رقوع نمبر آٹھ تک دوسرا حصہ وہاں سی وقان اللہ الشم محیطہ رقوع نمبر اٹھارہ تک پہلے حصے میں احکام ریت کا بیان ہے جو کہ چودہ ہیں دوسرے حصے میں احکام سلطانیہ کا ذکر ہے جو کہ نو ہیں تنویرات احکام بھی مشہور ہیں تنویرات کہتے ہیں روشنی ڈالنا تنویر پہلے پہلے احکاموں پہ پھر روشنی ڈالی جاتی ہے علاوہ زی اصل مسئلہ توحید کا بار بار اعداد مشرقین باہل کتاب پر زجرات تخلیفات اشارات مومن جہود یہود منافقین وہی صورت بکرا کے جو مضامین تھے نا ان کی تفسیر آ رہی ہے اعوذ باللہ اعزب اللہ عصمّ العلیمۃم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نسا مدنی ہے ہجرت کے بعد نازل ہوئی عورتیں کہتی ہیں کہ قرآن کے اندر شریعت کے اندر ہمارے حقوق کا بیان نہیں ہے یہ ماڈرن قسم کی عورتیں افواہ کی عورتیں کہتی ہیں ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے نام پہ ایک مستقل صورت صورت عیسیٰ صورت رجال ہے کہیں تو قرآن نے تو بڑی رعایت کی ہے تمہاری کہ ایک سورت کا مستقل نامی نسا ہے صورت رجال نہیں ہے پھر بھی پتہ نہیں کیوں چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یُ اللہ ربکم تمہید برائے ترغیب اتفاق تمہید برائے ترغیب اتفاق ابتدا میں تمہید ہوتی ہے نا تمہید اس لیے ہے ترغیب اتفاق ہے اس میں اے لوگو ڈرو تم رب اپنے سے جس نے پیدا کیا تم کو جان ایک سے جان ایک سے مراد کون ہے آدم علیہ السلام و خالہ کا مینہا زو خلق جان ایک سے کیسے پیدا کیا کیفیت خلق دیکھو جس طرح ہم ایک لطفے سے بنے ہیں قطرے سے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی تھی نا یہ پسلیاں اس میں یہ پسلی بائیں پسلی سے کوئی مادہ لیا یہ نہیں کہ ساری بائیں پسلی کاٹ دی اس سے کیا لیا مادا لیا پھر اس مادے سے کس کو پیدا کیا بی, بی ہوا کو پیدا کیا اب کوئی یہ کہے کہ آدم سے بی, بی ہوا پیدا ہوئی تو اس کی بیٹی ہو گئی ہم کہتے بیٹی نہیں یہ طریقہ توالد کا ہے کیا تو بیٹی تو تب پیدا ہو کہ آدم علیہ السلام اس کو جنے جیسے ماں جنتی ہے تو یہ کہ توالد کا طریقہ ہے گا یہ تو جیسے مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو وہاں سے لیا جی ایک مادہ لے گیا اور اس مادے کو بڑھا کے پیدا کیا یہ تو نہیں کہ آدم علیہ السلام میں اس کو جنا یہ طریقہ تبالد کا نہیں تھا صرف ایک مادہ لیا گیا جیسے مٹی سے لیا گیا مادہ ایسے یہ بات ہی سمجھ کہ بعض لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اس لیے میں زور لگا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بیوی ہوا کو پیدا نہیں کیا گیا وہ مانا یوں کرتے ہیں کہ پیدا کیا اس کی جنس سے اس کے جوڑے کو حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتیں کس سے پیدا ہوئی ہیں بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں آدم رسائیں بائیں حدیث ہے حدیث کا انکار بھی کرتے ہیں تو خالہ کام نازوجہ کیفیت خلق ہے کہ پیدا کیا اس نفس واحد سے اس کے جوڑے کو اس کی بائیں پسلی سے ایک مادہ لے کے پیدا کیا و بسمن ج کثیر اور پھر پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر و نشان کثیرا نشان کے بعد کثیرہ تن کہ ہو بہت سی عورتیں بھائی عقلی طور پہ پیدائش کے چار طریقے ہیں عقلی طور پہ پیدائش کے کتنے طریقے ہیں چار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 چوتھی پیدائش یہ کہ مرد اور عورت دونوں کا کیا ہو دکھا لو ہماری تمہاری بدری کے طوالل پیدا ہے یہ چار اہتمالات اقلیت پیدا ہے پیدائش کے تو چاروں وجود کے اندر آ گئے یا نہ آ گئے دخلی. اور پھیلا دیا ان دونوں سے مرد کثیر اور عورتیں کثیر بدتق اللہ یہ تاکید ہے پہلے بھی تقرر تھا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 و تلا رحام کو کت اللہ اور بچوں تم کتہ رحم سے کتہ رحم بھی نہ کرو بعد لوگ ہوتے ہیں نا غریب رشتہ دار ہوں ان کے ساتھ رشتے نہیں کرتے احسان نہیں کرتے کتہ رحم کرتے ہیں اس ایسے روکا گیا اور بچوں تم کرتا رہے سے بے شک اللہ ہیں تمہارے اوپر نگاہ باں تو اتنے کہ میرے عزیز یہ تمہید تھی کس کے لیے برائے ترغیب اتفاق اب آگے وہی شروع ہو رہے ہیں آکام ریت واہ تو لی تہم آپ سے احکام ریت حکم ریت نمبر ایک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 دی خراب بکری دیتا بیکار بکری دیتا زمین ہے زمین دے دیتا لیکن اچھی نہیں دیتا خراب دیتا تھا یہ ہے کبھی اس کو بھی طیب اور نہ تبدیل کر اور کبھی ردی کو یہ اچھی کی اور نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو لاب بمن ما نہ کھاؤ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے خالت مالت کر کے کھا جاؤ ایسے نہ کرو انا ہو کان ہو بن کبیرا بیشہ یہ گناہ ہے بڑا ہو کن گناہ لکھو یہ حکم ریت نمبر ایک آ گیا وائن حکم ریت نمبر دو حکم ریت نمبر دو وہ یہ تھا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 دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کرو چار تک تمہیں اجازت ہے یہ بات سمجھ گئی وائن خفتم حقو نمبر دو یتامہ منقوحا کے حقوق ادا کرو من یتیم عورتیں جو نکاح میں یادیں یتام منقوہ کے حقوق ادا کرو اور اگر اندیشہ کرتے ہو تم اللہ تب سے تو یہ کہ نہ انصاف کر سکو گے تم یتیم عورتوں کے اندار تو ان سے نکاح نہ کرو پن کے ہو بس نکاح کرو جو پسند ہیں واسطے تمہارے عورتوں سے دوسری عورت یتیموں کے علاوہ دو دو سے نکاح کر سکتے ہو تین تین چار چار پینخ تم پس اگر اندیشہ کرو تم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 تو پھر کس کے ساتھ نکال کرو لونڈی کے ساتھ او ما مالک تہ حکم او کے بعد ایک تاثر ماضو پہ اوک تاثر الاما مالک تحمان حکم یا رو کرو اوپاروس کے مالے ہیں ہاتھ تمہارے اک تاثر اکتفاق کرو اے لونڈی پہلے تھیں آج کل لانڈیے نہیں ہیں زار خرید لوڈیاں ہوتی تھی سمجھے اپنی لونڈی ہے تو اپنے اختلاح کرو دوسرے کی لونڈی ہے تو نکاح کرو گے تو تمہیں مکان دینا پڑے گا وہ تو اپنے سردار کے پاس رہے گی کھانا وانا ان کے پاس رہے تم نے اپنا کام نکالنا ہوتا ہے سمجھے تو اکتفاق کرو پر اس کے کہ مالے جن ظال یہ زیادہ قریب ہے طرف اس کے کہ نہ بے انصاف کرو تم لا تلو کا من نہ بے انصافی کرو تم وہ آصاف صدوقات ہن من قواد کے ماہر ادا کرو تیسرا حکم جی حکم نمبر تین من کے ماہر ادا کرو آک مہر دو جی ان کو وہ تو ان سات اور دے دو عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی سے حق مہر پانچ ہزار مقرر کیا ہے تو وہ خوشی سے دے دو ٹھیک ہے اچھا جی پانچ ہزار حق مہر مقرر ہوگی تم نے دینی ہے لیکن اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے تمہیں ساری معاف کر دیں یا آدھی معاف کر دیں تو وہ بھی کیا ہے جائز ہے یا تم بڑھا دو پانچ ہزار پہلے تھی دو ہزار اور بڑھا کے ساتھ کر دو یہ بھی کیا ہے ٹھیک ہے اور دے دو عورتوں کو سادوکات ہند نہ ان کے حق میں ہر خوشی سے پین دبنال شائع من ہو پاس اگر خوش دلی سے چھوڑ دیں پس اگر خوش دلی سے چھوڑ دے تم کو کوئی چیز حق مہر سے میں نہ ہو ضمیر کے نیچے مہر لکھو پس اگر خوش دلی سے چھوڑ دے تم کو کوئی چیز حق مہر سے تو پہ کھلو ہنی مری پس کھو اس کو مزادار خوشگوار حنی کے نیچے کیا لکھنا ہے مزادار عربی میں ہے تی بن اردو میں مزادار ہنیان کا معنی اور مریان کا مانا خوشگوار مزادار خوشگوار ولا تو تو صفحا یہ کتنا نمبر ہے جی حکم نمبر کتنی حکم ریت نمبر چار حکم نمبر چار تحفظ اموال والے یتاما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 اس کے حوالے کر دیا موٹر سائیکل لے لے گا چھوٹا بچہ ہے پھر چلائے گا ایکسیڈینٹ ہوگا مر جائے گا یا زخمی ہو جائے گا اس لیے چھوٹے بچوں کے حوالے کرنا ہے پیسے نہیں خیر پالے گا بیوقوف ہے جوز اول لکھو اور نہ دو تم کم عقلوں کو صفحہ میں کم عقل نہ دو تم کم عقلوں کو مال اپنے مال ان کے ہیں یا تمہارے ہیں تو ان کا منع کرو جو مال تمہارے قبضے میں ہیں یہ معنی ہے یہ مانا ہے اموال جو مال تمہارے قبضے میں ہیں وہ کم عقل یتیموں کے حوالے نہ کرو اللہ تی وہ ماں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے واسطے تمہارے سبب گزران کا مال میں آدمی تجارت کرتا ہے یہ سبب معاش بنتا ہے گزران کا سبب یہ جوزہ ابلا دی ور زکو جز نمبر دو فی ہا بمن میں ہے اور کھلاتے پلاتے رہو ان کو اس اموال میں سے وقسو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 نفامند ہے یا غلط خرین کی ہے تو سمجھاؤ یہی آزمانا یعنی اس کو بالکل پابند نہ کر دو کہ دنیاوی معاملات کا پتہ ہی نہ ہو دنیاوی معاملات سے کراتے رہو آزماتے رہو تاکہ کل کو پیسے جو دیں تجارت کر سکے اپنا مسئلہ نمبر تین آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک جب پہنچ جائیں بلوغت کو نکاح کے نیچے لکھو بلوغت فائن آنا پس اگر معلوم کرو تم ان سے سمجھ بوجھ روشت کا منع سمجھ ڈبل اسلام بلوغت کے بعد سمجھ بوجھ معلوم کرو تو دفع کر دو طرف ان کے معلوم کے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ بلوغت کے بعد بھی سمجھ بوجھ نہ ہو تو پھر کیا کریں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 درمیانے قسم کے آدمی ہوتے ہیں کبھی بھولی بات کرتے ہیں کبھی لفزیش آ جاتی ہے تجربہ نہیں ہوتا نقصان اٹھاتے ہیں کبھی فائدہ ہوتا ہے اس قسم کے, کے آدمی بالکل پاگل ہو تو اس کے حوالے نہیں کرنا بات یہ درمیان قسم کے, کے آدمی نہ بالکل ہوشیار نہ بالکل پاگل تو پچیس سال تک ان کا حوالے کر دو یہ سمجھی بات بلاتا کلوحا اشرافہ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 یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ خرتا ہوا بھاگ جا سارا تیرا مال کھو دیا پتہ میں ولا تا کلو حنم اور نہ کھاؤ تم اس کو اسراف کے ساتھ وہ بدارن اور بیت بار جلدی کرنے کے یہ کہ بڑے ہو جائیں گے پھر مال دینا پڑے گا ان کو وہ من کان غلیان یہ جوز نمبر کتنی ہے جی 5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 تو دیکھیں گے اگر یہ خود دولت مند ہے تو تجارت اپنی کے اندر پیسے لگا دے مفت اور اگر دولت مند نہیں کیا ہے غریب ہے تو پھر تجارت اس کے مال سے کرے تو خود تنخواہ لے سکتا ہے یتیم کے مال سے غریب لے سکتا ہے دنیا دار جو ہے اس کو چاہیے وہ نہ لے دیکھو جی وہ من کہا نہ کنیا جوز نمبر کتنی جو دولت مند ہے پاس چاہیے بچے تنخواہ نہ لے اور جو فقیر ہے تو چاہیے کھائے موافق دستور کے تنخواہ لے سکتا ہے پیدا دفاع تمہیں لہن میں بال ہوں یہ جوز نمبر کتنی جی بتائیے چھ بس جب دفع کرو تم طرف ان کے مال ان کے تو پاس گواہ کرو ان کے اوپر اور کافی اللہ حساب دینے والا یتیموں کو مال دو تو کیا کرو حساب پورا کرو اتنی مال ہے اتنا نپہ ہے اتنا خرچہ ہے یہ ہم واپس دے رہے دو گواہ کرو تحریر لکھو وہ اس لیے کہ آج کل کا حال یہ ہے کہ چچا جتنا مہربانی کرے یتیم پہ یتیم کہتے ہیں کہ چچا ہمارا مال کھا گیا ہے چاہے جتنی مہربانی کیوں نہ ہو اس لیے گواہ بھی کرو تحریر بھی حساب پورا یہ چھ اجزاء تھے کس کے بارے میں تحفظ اموالے تم آگے فرما لر نصیب و نما کر حکم نمبر پانچ جی حکم رائت نمبر پانچ اس کا تعلق ورثے سے ہے مرد و زن سب کو ورثہ دو دور جاہریت میں یہ تھا کہ ورثہ کون لیتے تھے فقط مرد لیتے تھے عورتوں کو نہیں دیتے تھے فرمائے مرد و زن سب کو ورثہ دو فرمائے واسطے مردوں کے حصہ ہے اس سے کہ چھوڑ گئے ماں باپ اور رشتے دار اور واسطے عورتوں کا بھی حصہ ہے اس سے کہ چھوڑ گئے ماں باپ اور رشتے دار نما کلامن ہو چاہے تھوڑا ورثہ ہو چاہے بہت نصیب و مفروضہ یہ حصہ ہے مقرر شدہ واعدہ حاضر القسمت یہ تتیمہ ہے جی حکم خامش کا یہ پانچواں حکم ہے نا اس کا یہ تتیمہ ہے تتیمہ حکم خامش بھائی ابتداء کے اندر جب یہ میراث کے آکام نازل نہیں ہوئے تھے نا تو کوئی بڑا آدمی فوت ہو جاتا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 بھائی ایک تو ہے بدعت کہ تیسرے دن کول خانی کرنی بدعت ہے علاوہ بدعت میں خود حرام کھاتے ہیں یتیموں کا مال کھانا کیا ہے حرام ہے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بیوہ عورت ہوتی ہے تو جو کوئی مرے نا تو دوسرے دن فوراً اس کا ورثہ تقسیم کرو ایک دن مرے تو دوسرے دن پورا ورثہ تقسیم کر لو کوئی کھاتے پھر اپنی مرضی سے جو چاہے کوئی خراب کرے پی سبیل اللہ دے یہ خیال کیا کرو ہمارے جو بندی جو ہیں وہ بھی ملوث ہے اس کے اندر یہ جو بندی کا کہتے ہیں جو تیسرے دن خیرات نہ کرو کتنے دن کرو چوتھے دن کرو پانچویں دن کرو کہتے ہیں یا نہیں لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ یتیم کا حق ہے کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں بلکہ ترغیب دیتے ہیں وہ یہ جی مدرسے کے لیے بھی دو حرام حرام دو مدرسے وہ اللہ کے وجے انہوں نے تقسیم بھی نہیں کی جائیداد ورثہ ہی تقسیم ہوا تو ان سے چندہ مانگ رہے ہیں یہ میں جمعہ پہ بھی زوردار لفظوں میں لوگوں کو کہتا ہوں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لیے ایک دن آدمی مرے دوسرے دن ورثہ تقسیم کر دیا کرو ہمارے شیخ کے خلیفہ تھے حضرت خلیفہ احمد دین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی وفات ہو گئی میں جنازے پہ نہیں پہنچا دوسرے دن پہنچا مولانا کیا ہے جگہ کا نام جرار پہوڑ جرار پہوڑ شکاپ اور سیاگی دوسرے دن میں پہنچا تو الحمدللہ للہ حضرت صاحب کے کپڑے تھے ٹوپیئں تھیں تصبیہ تھیں وہ بھی تقسیم کر رہے تھے <laughs> میں بڑا خوش ہاڑی <laughs> <laughs> آدھے تھے ٹوپی تصبیئیں سب تقسیم کر رہے تھے غرو صاحب کے اندر ایسا کیا تھا <laughs> <laughs> اور فرمائیے جی واحدہ حاضر القسمت اتطمہ ہے حکم خام کا اور جب حاضر ہوں تقسیم کو رشتہ دار یتیم مسکین فرز وکو من ہو پاس رزق دو ان کو اسی میرا سے دے دو بقول العم کالم معروفہ اور کہو واسطے ان کے بات مناسب بات مناسب کیا اگر یتیم ہے نا بچے تو پھر کہہ دو بھی ابھی ہم تم کو نہیں دیتے یتیموں کا حق نکال کے بعد میں دیں گے تم کو والینہ تاقید حق یتامبہ تاکید حق یتامہ یتیموں کے حق کی تاکید کی جا رہی ہے تاکید حق یتامہ عام عنوان ہے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 کہ دو یتیم لڑکے ہیں ہر ہفتے ان کو اتنی اتنی خرچی دیا کرو باقاعدہ زائد کے میں لگا کے میں بھی دیتا تھا ہر جمعہ کے دن آ تو دو یتیم بچوں کی باقاعدہ کہہ کہ کے ہے یہ ہے یہ ہے جمعہ کے دن اتنی, اتنی اتنی خرچی دو آج پہ تو ہمیں چاہیے وہ تمہیں بن جائے نا تو یہ ضرور کیا کریں اچھا جی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 انَ اللہ دینج زاجر نمبر دو وہ زاجر نمبر ایک تھی اب زاجر نمبر دو ہے بے شک جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کے ظلمان سفاش نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو اور قریب داخل ہوں گے جلتی آگ کے اندر سعیر کا معنی جلتی آگ روشن آگ داخل ہوگی یہ کتنی آکام ریت آ گئے تھی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 ww.shahedalam.com